وعلى آله واصحابه وأزواده وذرياته اجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى قال رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا عمل صالحا ترضاه وقال تعالى عن سحارة فرعون فاقض ما انتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا صدق الله العزيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن, والله لا يؤمن قیلہ من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي لا يامن جاره بوائقا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدته من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين قران حکیم میں اللہ تعالی نے مختلف واقعات میں بعض حالات میں مختلف لوگوں کے مختلف رد عمل کوٹ کیے جب اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بڑے صاحب فن لوگوں کو اور بڑے عالم لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان میں سے ایک نے اپنے اس علم کا اظہار کیا اور بلکیس کے تخت کو پلک چپکتے لے آئے تو اس میں ان کا رد عمل کیا تھا جادوگر جب کافر تھے تو ان کا رویہ کیا تھا اور جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کا رویہ کیا تھا اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کا رویہ مسلمان ہے جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کا رویہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے یہ ممکن نہیں کہ بندہ مسلمان ہو جائے رویہ اس کا کافروں والا ہے رحضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں کہ بات واضح کر دی کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کا رویہ مومنوں والا نہیں مومن وہ ہے جس کا رویہ جس کا بیہیویئر جس کا لوگوں کے ساتھ لین دین رہن سہن معاشرت جب تک مسلمان نہیں ہے تب تک وہ بندہ بھی مسلمان ہے خوشبو آ رہی ہو چمیلی کی یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے یہ گلاب کا پھول ہے گلاب کے پھول کی خوشبو گلاب کیوں ہے خوشبو تعارف کرواتی ہے کہ یہ کون سا چاہے آپ اس پہ کپڑا ڈال دیں اس کی خوشبو سون کے کوئی بتا دے گا کہ اس کے نیچے گلاب کے پول یا یاسمین مومن کا رویہ بتاتا ہے کہ یہ مومن اگر رویہ نہیں انڈیکیٹ کرتا کہ یہ مومن ہے تو بندہ مومن نہیں ہے اور قسم کھا کے نے فرمایا ولہ جس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے اور پڑوسی کی جو قسمیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نشاں میں وہ تو یہ ہے کہ تین قسم کے پڑوسی ایک رشتے دار پڑوسی ایک والجار جو نب اجنبی پڑوسی ایک صاحب بل ہے یعنی آپ کے ساتھ آ کے وہ فارغہ تائم ٹائم بھی بیٹھتا ہے گاڑی میں مسجد میں کسی مارکیٹ میں وہ بھی پڑوسی ہے وہ آپ کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھتا ہے وہ ایک گھنٹے کا پڑوسی کوئی آپ کے ساتھ بیس سال رہتا ہے وہ بیس سال کا پڑوسی لیکن کہا اسے پڑوسی کیا ہے اس کا پڑوسی کو امن نہیں ہے وہ مومن کیسے مومن کا مطلب ہی امن دینے والا ہے اور اگر اس نے پڑوسی کو نہیں دیا کہا کس کو دے گا؟ اسی طرح فراون کے جادوگر جب کافر تھے دنیا دار لالچی ہوس اتنا ٹینشن کا ماحول ہے فراون اور اس کی قوم کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی مال ملے گا اگر ہم جیت جائیں ان نالا نالا اجرن ان کنانا غالبین ہمیں کچھ ملے گا بھی یعنی اس سے کوئی سروکار نہیں کے پھر اس وقت کتنی ٹینشن میں ہے اور اس کی عزت بیزتی کا جو ہے وہ اس وقت مسئلہ ہے اور وہ اس کی فیور میں کوئی کام کرے نہیں وہ کہتے کہ صاحب مال ملے گا تو ہم کام کریں عزت بیزتی سے کوئی نہیں ہمارا معاملہ یہ وہی جب مسلمان ہوتے ہیں تو وہ ڈراتے ہیں ان کو پہلے جو صرف بھوک سے ڈر رہے تھے مال کی توانا کر رہے تھے اب وہ کہتا ہے اور اس نے بڑا سین کھینچے پورا لاؤ کب تن ایم وارجلا کم انخلاف میں تمہارے آمنے سامنے کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں ولا ال فی کمفی جو نقل اور میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی دے دوں ولا تعالا منا اُنہ اشدواز بن اور تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ موچھا کا اب زیادہ عذاب دیتا ہے یا میرے عذاب کی زیادہ تکلیف ہوتی وہی جادوگر موقع وہی ہے نہ بھی انہوں نے جا کے کوئی نماز پڑھی ہے نہ کوئی روزہ رکھا ہے نہ حج کرنے گئے ہیں نہ کسی مولوی کی تقریر سنی ہے صرف ایمان اندر گیا تو کہتے ہیں فخاز جو فیصلہ تو کر سکتے کر انما تخصیح حاضر حیات دنیا تو اس دنیا میں زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے ولن خیر خا ہم نے اللہ کو چن تو پتہ چلا کہ ایمان جب اندر جاتا ہے تو لمحوں میں بندہ تبدیل ہو جاتا اور بندے کے تبدیل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندے کا جو رویہ وہ تبدیل ہو جاتا اس کی پرائرٹیز جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں اگر وہ تبدیل نہیں ہوئی بندہ جیسا پہلے تھا ویسا کہ ویسا ہی ہے تو مطلب یہ کہ بندہ مومن نہیں ہے ہوتی گیس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ایک مخصوص پیپر ہوتا ہے لٹمس پیپر اس پہ وہ اس کو گیس مارتے ہیں تو فلاں رنگ سے فلاں رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے پہچان ہو جاتی یہ فلاں گیس اگر وہ تبدیلی نہ آئے تو کوئی نہیں مانے گا کہ یہ گیس ہر چیز کی کچھ پراپرٹیز ہیں جن سے وہ پہچانی جاتی وہ نہ ہوں تو نہیں پہچانی جاتی وہ پہچان اس کی ختم ہو جاتی مومن کی پہچان ہے بار بار اللہ تعالیٰ پرانے حکیم ایسے واقعات کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا اور کہتا یہ نرے کہانی اور کسے نہیں لقات کا نفیق کا برا تن لفظ لاب اہل دانش ان واقعات میں بہت گہرائی ہے ان کا ایک مقصد ہے بیان کرتے ایک ایک لفظ جو کسی کی طرف سے بیان کیا اللہ اس میں ایک سبق ہے اگر تم لو مکان ہدی سیف یہ کوئی جھوٹے کسے نہیں دادا آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی واقعہ موسار اسلام کو اور مختلف جگہ پہ آ رہا مختلف انداز میں آیا کہیں کوئی جگہ چھوڑ دی گئی ہے کہیں اس کا اینڈ بیان کیا گیا کہیں اس کا درمیان کا حصہ بیان کیا گیا کہیں اس کا جو ابتدائی حصہ وہ بیان کیا گیا کہیں کچھ جملے چھوڑ دیے گئے ہیں کہیں کچھ جملے زیادہ کوٹ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مقصد یہ ہے اس سے کچھ سبق اخذ خستہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک صاحب یمن سے ایک تخت کو پلک جھپکتے منگوا لیتے تو انہوں نے کیا کہا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے ورنہ سلیمان کا باپ تو بکریاں چلایا کرتے داؤد علیہ السلام <سلام> یہ کوئی خاندانی نہیں بات حاضہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل جب اللہ تعالیٰ نے والا کا داتا داودا وسلائی مانا منفلا کالا یا منتقل ان ہاذ اللہ فضل, فَضل, فَضل يَا عُلِّمنا مِن كُل شَيْءٍ اِنَّا الْفَضل المبی کوٹ کر کے کہا دیکھو یہ سب میرے رب کیا تھا کیوں ہے لے یا بلوانی مکفرتا کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں قدر کرتا ہوں اس نعمت کی یا ناشکری کرتا ہوں فرق. رویہ بتا رہے ہیں قارون نے مل گیا تو اکر گیا کالے نوا ہوتی تو بھلا علم کہ نہیں کہا کہ اعظم امن فضلے ربی میں نے کمایا یہ رویے جو کوٹ کیے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں کیوں کیے ہیں پتہ چلے کہ مسلمان کا رویہ مسلمان ہوتا ہے ہمارا اس وقت جو مسئلہ ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ ہم ہیں تو مسلمان ہمارے رویے مسلمان نہیں یعنی خربوزہ اندر رکھا ہوا تو خربوزے کی خوشبو باہر آنی چاہیے نا آم رکھا ہوا ہے تو آم کی خوشبو باہر آنی چاہیے پورا محلہ کہا ہوا ہوتا ہے جس دکان پہ آم آئے ہوئے ہوتے ہیں خوشبو کھینچتی ہے نا آج مومن میں وہ مومن والی خوشبو نہیں ہے راجا اٹریکشن ختم ہوگی رویے مسلمان نہیں اور یہ اس کا نقصان کیا ہے آپ دیکھیے اگر شاگرد فیل ہو جائے اور اچھی پروگرس نہ دکھائے تو یہ استاد کی بیزتی ہو جاتی ہے دادا بعض دفعہ فیل کو بھی اگلے پاس کر دیتے ہیں ہماری جو پرسنٹیج ہے وہ ذرا زیادہ ہے مومن شاگرد ہو اللہ کا اور اللہ اس کو ایجوکیٹ کرے پڑوسیوں کے ساتھ ایسے رہنا ہے یا یامن ہو اجتنبو کیرن ذن ان باد اطمن ولا تجسسو وفت بازم باز کتنے پیار سے سمجھا رہے بھائی یا لذینا منس خر قوم امن قومن آسان کلبادی یقول میرے بندوں سے کہو کہ تمہارے منہ سے تو ہر وقت اچھی بات نکلنی چاہیے یا یو لذینا من قولا سدیدہ بات کیا کرو پتا چلو یہ مومن کے منہ سے نکلی ہے اور اس کی کیا اہمیت کی؟ جس بندے کو قرآن حکیم کیا ہے تعلیم وایو عالیہ محمل کتاب کتاب ہوتی ہے کتاب کا ایک مصنف ہوتا ایک اس کتاب کو پڑھانے والا ہوتا یہی ہوتا ہے کتاب لکھی جاتی ہے پتا چلتا ہے کہ اس کو بنانے میں نصاب کے بنانے میں کوئی پانچ سات آٹھ پروفیسر اگر نے مل کے محنت کے ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اسکول میں اس کتاب کا مصنف کون ہے اللہ یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کی بات ہے اللہ کی ادایات الناس اس کا معلم کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہ ہستی ہے معلم وہ ہستی ہے ہمارے ٹیچر نزرات ہوتے ہیں نا عام طور پہ تو ٹیچر آئیڈیل ہوتا ہے ماں باپ کے بعد ٹیچر آئیڈیل ہوتا ہے اگلا بچے کا اور انہیں فل واقعی آئیڈیل ہونا چاہیے بچے ان کو کاپی کرتے ہیں نقل کرتے ہیں لیکن ہوتا ہے بعض دفعہ اساتذہ کے اندر یعنی وہ یہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ سموکنگ اچھی نہیں ہے نہیں کرو لیکن خود وہ سگریٹ پیتے ہیں اب یہ دو رخاپن ہے دوگلا ہے نفاق ہے سامنے دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو کچھ اور کہتا ہے خود کرتا کچھ اور لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہے بے عیب حسان ابن صاحب رضی اللہ کلام حضور کی تعریف کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ یہ نبی تو تو نے ایسا بنایا ہے بزرگ کو خطاب کر کے وہ فرماتے ہیں جب ہمارے یہاں کسی چیز کے بارے میں بتانا ہونا کہ یہ بے عیب چیز ہے تو کہتے ہیں جی اسی سائی دی بنوائی مارکیٹ کی چیز نہیں بازاری چیز نہیں ہے سائی کی وہ چپل ہو فرنیچر ہو جو بھی چیز سائی پہ بنوائی جائے نا کہہ کے نقشہ دے کے مارکیٹ سے بنی بنائی نہیں تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ ہم نے سائی کی بنوائی ہے یعنی خود ہم نے بنوائی ہے مارکیٹ سے لے کے نہیں بنا بنایا لے کے نہیں آیا حسان ابن سوابت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ تو اس طرح ایب سے پاک پیدا ہوں جیسے آپ نے اپنے آپ کو سائی دے کے بنوایا واختا براہ ام بن کل آئی بن آپ تو ہر ایب سے ایسے بری پیدا ہوئے کا انا کا کھولتا کما تشاو آپ ایسے بنائے گئے جیسے آپ چاہتے تھے سائی دے کے بنوایا آپ نے اپنے آپ وہ معلم ہیں جن کے اخلاق کی اللہ کا سمکھاتا ہے وہ انا کا اللہ اب یہ دو استاد ہو گئے اور شاگرد ابھی معذب نہیں ہوا ابھی اس کے اندر اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ کیسا ہے اسلام ہے سیدھی سی بات ہر آدمی کو پتا کہ اگر جاگ ڈالی جائے تو دہی بنتا ہے کلمہ اندر جائے جب جاگ لگتے ہیں تو دودھ تبدیل ہو کے دہی بن جاتا ہے دہی کو مدانی لگتی ہے تو مکھن بنتا ہے جاگ بنا دودھ جمدا نہیں باؤ تم کیسے لوگو کلمہ اندر جاتا ہے دودھ جمتا کیوں نہیں تمہارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی والا نہ بلوانا کو میں مدانی ماروں گا آزماؤں گا تم دودھ کو بلوتے ہیں نا انا بلاؤ ہم, ہم نے ان کو بلوایا ہے کما بلاؤ نہ بل جیسے والوں کو بلویا تھا بلونا کس کو کہتے ہیں مدانی مارنے کو کہتے ہیں نا لسی رڑکنے کو ہی کہتے ہیں نا بلونا دودھ بلونا کلمے سے دہی جمتا ہے اللہ کے اقامات کی مدانی ماری جاتی ہے اور مکھن نکل کے مارکیٹ میں آ جاتا ہے دکان پہ ملتا ہے جا جو تو سپائی ہو تو سپا سالار ہو تو کیا بتا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہیں تو مسلمان خوشبو مسلمانوں والی نہیں خوب مسلمانوں والی نہیں رین سین مسلمانوں والا نہیں ہمارا انٹر لنک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان سے ہونا چاہیے وہ ختم ہو جس دیوار کے درمیان سے گارہ ختم ہو جائے سیمنٹ ختم ہو جائے اس کو تو ذرا سی ہوا بھی چلے تو گرا دیتی آج ہمارے رویے آپ اندازہ کریں تھوڑا سا ڈیپلی جا کے ذرا دیکھیں اس کو کہ کوئی بندہ ہے وہ دیکھتے ہم سرک ہیں ہم سڑک پہ کوئی تو وہ نا جو دور سے ریس دے دیتا ہے کہ یہ باہر چڑھے ذرا مزہ ہے مجھے کوئی وہ ہوتا ہے جو ایزرٹس کا انڈیکیٹر دے کے تو گاڑی کو روک لیتا ہے تاکہ آپ آرام سے دستہ پار کریں کبھی ہم نے ایسے بندے کو شکریہ اس کا ادا کیا ہاتھوں کیا تیری مہربانی تو بڑا اچھا کام کیا آئندہ بھی اس کام کو کرتے رہ جب آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس کا تذکیہ کر دیا ہے اس کو کھاد دے دیا ہے اب آئندہ بھی وہ اس سے انکرج ہو کے دوسروں کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کر لیکن اگر آپ نے اس کو نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہ کہ آئندہ غلطی یہ کوئی نہ کرنا کوئی فرق نہیں پڑتا تھی کھڑی کی ہم چل کے سڑک پار کریں یا دوڑ کے پار کریں ہمارے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور اتنی بے حسی آپ دیکھیں گے سڑک چھوٹی ہے ابھی میں پاکستان گیا دیکھ دیکھ کے آیا ہوں اور جو آدمی جتنا زیادہ دیکھتا ہے یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا پھر انہی جیسا ہو جاتا ڈرائیور کو پتا ہے کہ میں نے گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے اور میرے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے اور میں نے گاڑی سائٹ پہ کرنی ہے تو لوگوں نے جانا گپے مار رہے دوسرے کے ساتھ کھڑے کوئی احساس نہیں اچھا سواری اتارنی ہے سائڈ پہ نیچے کر کے بھی جگہ بھی ہے نیچے کر کے خلی. لیکن کیوں تکلیف کروں میں ایک موڑ ہے سرگودا سے موٹر وے پہ آگے کلر کار نکلے آگے تو وہاں ابھی سڑک کچی ہے اس میں ایک گاڑی کھڑی ہے ایک طرف ایک بکری کا بچہ کھڑا ہے دوسری طرف تین چار آدمی کھڑے اب دو طریقے ہیں، یا یہ بندے تھوڑے سے کھسک جائیں تو راستہ بنتا ہے وہ گاڑی نکل سکتی ہے یا وہ بکری کا بچہ وہاں سے اٹ جائے تو گاڑی نکل سکتی اور بکری کا بچہ ڈانٹ تو وہ کے کھڑا ہے وہاں یہ تین چار نوجوان نوجوان بڑے بڑے سونے کافی ساری جگہ دو چار میٹر جگہ خالی پڑی ہوئی ہے تھوڑا سا وہ ہاتھتے پیچھے ہو جائے سڑک سے تو گاڑی نکل ڈٹے ہوئے میں نماز پڑھنے جا رہا تھا مغرب کی مجھ سے نہیں رہا گیا میں نے کہا بھائی صاحب وہ تو بکری کا بچہ ہے تم تو انسان کے بچے تو میں نہیں پتا لائن لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی تم نے گاڑی کے پیچھے ایک قدم ہوتا گاڑی کو نکلنے دو انہوں نے بڑے غور سے دیکھا سوچا ہوگا چاند سے آیا پاکستان میں نہیں رہتا ہٹ گئے وہاں سے وہ لیکن یہ کتنا برا رویہ ہے کہ آپ کو احساس نہیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے پڑوسی کو ستایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے تم لوگ کیسے مومن ہو تم تو, تو اپنے رویے سے پرکھے جا رہے ہیں ایک لسٹ بن رہی ہے مومن اور غیر مومن کی اور تمہارے رویوں کی بنیاد پر وہ لسٹ تبدیل ہوتی رہتی تمہیں نہیں پتہ لیکن تمہارے ساتھ رقیب عتید ایک بڑا مستعد نگرانی کرنے والا لگا ہوا ہے جو تمہارے رویوں کو نوٹ کر رہا ہے اور ان کی بنیاد پر تمہارا جو ہے وہ سٹیٹس معین کیا جا رہا ہے اب قیامت کے دن تم جا کے جو مرضی ہے دعویٰ کر دو اگلے اس کو نکالیں گے اور دیکھیں آپ جا کے جب مرور میں ملکیاں رینیو کراتے ہیں یا کچھ بھی تو وہ فوراً آپ کی گاڑی کا نکالتے ہیں نا پرنٹ آؤٹ مخالفے کتنے پہلے یہ کلیئر کر کے آؤ آپ جا کے جو مرضی ہے دعویٰ کریں لیکن انہوں نے جب پرنٹ آؤٹ نکالنا تو وہ بتائے گا کہ مومن ہے کہ نہیں یہ <سؤال> بے حصی ہے کہ بندے کو یہ احساس نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی اگر ہر بندہ اس چیز کا تعین کر لے اس بات کو طے کر لے اس بات کا ارادہ کر لے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھیں نا اسلام نافذ کہاں ہوگا ہمارے رویوں پر حکومت کا کوئی آرڈر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا اپنے رویوں کو مسلمان ہم نے خود بنانا ہے اپنے چال چلن رہن سہن لوگوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ان کو مسلمان ہم نے خود بنانا ہے اب اس پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا دنیاوی قانون لاگو نہیں ہوتا یہ ایمان نام کی چیز اندر ہو جب کچھ لوگوں نے یہ اظہار کیا قالت العرب و وامنا بدو کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے کل تو من کو تو مومن نہیں ہو ولاکن کونو اسلمنا یہ کہو کہ ہم مجبور ہو گئے ہم نے سرینڈر کر دیا اور حالات اور آگے پیچھے کو دوسرا آپشن نہیں رہا تھا سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے سو وی ہیو ٹو ڈو سو ہمیں بھی مسلمان ہونا پڑا ہے اسلم و لما یاد کھول لیمان فی کلو پہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا کیوں ہم لوگ پیداشی مسلمان ہیں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑ دیں تو لوگ مرتاد کر کے مار دیں گے لیکن ہم نے جب رویہ اسلامی چھوڑ دیا جس پہ کسی کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تو ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا یہی بات اقبال نے کہی ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان کیا جی نابود اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلمان موجود کہاں تھے مسلمان یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی کہ لوط کی قوم میں مسلمان بھی ہوں گے فرمایا ابراہیم ہم نے بڑی گہری نظر سے دیکھا کوئی نہیں ملا فرمایا اگر اس میں سو ہو تو فرمایا سو ہو تو بھی عذاب نہیں بھیجوں گا فرمایا اس میں پچاس ہو تو فرمایا پچاس بھی ہوں گے تو عذاب نہیں بھیجوں گا کوئی نہیں تو ہمارے جو رویے ہیں ان کے ایمان کی جو نفی کیا فرمایا و الما ید خل ایمانوفی قلوب ابھی ایمان تمہارے دلوں میں گیان نہیں اپنی جگہ پہ بیٹھا نہیں جب وہ بیٹھے گا تو اس کا ایکشن بتائے گا کہ یہ بیٹھ گیا ولما ید خل ایمانو فی <قلوبه> اب ایمان تمہارے دلوں میں گیا نہیں ہے اس کا مسئلہ کیا ہے اگر ہمارے رویے مسلمان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی پیدا ہونا تھا پیدا ہو گئے اسلام میں ہو گیا کسی اور مذہب میں بھی ہوتے تو رویہ ہمارا یہ ہوتا جان بوجھ کے تنگ کرنا گاڑی جو ہے وہ پورا ٹرک بھرا ہوا لوڈ ہے سامان سے اور این چڑھائی پہ جناب ہم نے اس کو لگا دینا اوورٹیک کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگ جانا ہے پیچھے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے بس ٹرک نے ٹرک کے ساتھ شرط لگائی ہوئی ہے اس نے اوورٹیک اتنا احساس نہیں کہ بھائی جب خالی سڑک ہوئی تو تم کار لینا کسی آسان جگہ پہ کر لینا کوئی جگہ نہیں ادھر کھائی ہے ادھر دیوار ہے بس ٹرک دونوں لگے ہوئے کوئی احساس نہیں پیچھے کیا ہے یہ تو ان کی بات ہے نا ہمارے اپنے بہت ساری ایسی باتیں ہیں. انسان کو اپنی بو بہت کم آتی ہے اپنے منہ کی بو بھی نہیں آتی دوسرے کو آتی ہے ہمارے منہ سے بو اگر ہمیں اپنے منہ سے بو آئے تو ہم سگریٹ ہی نہ پیئے ہم نصوار ہی نہ کھائیں ہمیں نہیں آتی الگ بات ہے جو ہمارے پاس سے گزر جاتا ہے ایک فرلانگ تک جناب علی وہ میکا رہتا اس اسی طرح ہمیں اپنے رویوں کی بھی جو شناخت اور بو ہے وہ نہیں آتی لوگوں کو آتی ہے ہم جو اپنی آواز بھی سنتے باہر سے نہیں سنتے اندر سے سنتے اصل مسئلہ یہ کہ ان رویوں کو مسلمان کون کرے گا کون سا حکمران ہے جو آ کے رویوں سے بحث کرتا ہے کسی نے میرے ساتھ کوئی احسان کر دیا تو اس کو تھینک یو کوئی قانون ہے کہ قانونن تم اس کو شکریہ کہو نہیں کہو گے کہ تو اتنے کوڑے ماریں گے اور اتنی جیل تمہیں دیں گے یہ کہیں لکھا ہوا ہے نہیں مومن کی یہ شان ہے گلاب پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا کہ تم لازمن گلاب کی خوشبو دو یہ اس کی فطرت ہے کی نیچر ممن کی فطرت یہ ہے کہ اس کارو کسی نے آسان کر دیا تھینک یو کہ کسی کسی ساتھ جاتی کر دی اس کو سوری کہ معافی مانگے جی معاف غلطی ہو اس کے پاؤں پہ, پہ پاؤں رکھ دیا اس کا کندھا پا کے معافی مانگ لو الفاظ نہیں کہہ سکتے جگہ سے سیولہ کس کو کہتے ہیں پینٹ شرٹ پہنے سے آدمی سیولہ نہیں ہو جاتا ایک صاحب ہے گھوڑا بیچنے آئے مجبور ہے جب آدمی مجبور ہوتا ہے تو پھر اونے پونے داموں پہ چیز بیچتا ہے خریدار سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سو ریال دے دیں آپ گھوڑا لے لیں تو وہ خریدار کہتا ہے کہ نہیں ہم ہوتے تو فوراً کہتے پچاسی میں دے اسی میں ستر سے شروع کر فرمایا تیرا گھوڑا سو ریال کا نہیں زیادہ دو سو کہنے لگے دو سو کا بھی نہیں زیادہ ہے. تین سو تین سو کبھی نہیں زیادہ ہے. چار سو ریال پہ سودا کی اب وہ جب چلا گیا پلٹ کے تو جو ان کے دوست یار تھے وہ کہنے لگے ہی. سو روپے کا اچھا بلا بیچ رہا تھا اپنے خام پاس کو چار سو پہ اس کو پتہ نہیں ہے گھوڑوں کی نسلوں مجھے ہے میں گھوڑے لیتا رہتا ہوں میں جانتا ہوں گھوڑا بہت نسلی گھوڑا اس کی قیمت اتنی بند اگر وہ مجبور تھا تو اس کی مجبوری کو میں کیش کیوں کرواؤں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی تھی کہ تو اپنے مومن بھائی کی خیر خائی کرے کیا فرمایا دین النصیحہ یہ نصیحہ ہماری نصیحت نہیں ہے جو اردو میں نصیحت ہوتی ہے نصیحہ کا مطلب ہے خیر خواہ دوسرے کا بھلا سوچنا اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ رسول کے خیر خواہ ہو تو کسی مجبوری کی وجہ سے اگر تم مال بھی خرچ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ میں دوسرے مومن کی خیر خواہ سوچوں گا اب اگر میں اس کے اس گھوڑے کو کم قیمت پہ خرید لیتا تو میں اپنے نفس کی بہتری سوچتا اس کی بہتری تو نہیں تھی اس کی بہتری اس میں تھی کہ اس کا گھوڑا صحیح قیمت پر بک اور اللہ کی قسم جس دن سے میں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں نے ہمیشہ دوسرے کا بھلا سوچا کہ اس کا کس طرح بھلا ہو اپنا بھلا تو ہر کوئی سوچتا ہے نا کتا بھی ہڈی لے جا کے دبا کے تسلی کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ اب کو کھائے گا اپنا بھلا کتا بھی سوچتا ہے خیر محمت لناس تم تو اس لیے بہتر ہو لوگوں کے لیے ہو تم اگر ہر آدمی دوسرے کا بھلا سوچنا شروع کر دے آپ بتائیے یہ معاشرہ جنت بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا یہ جنت دنیا میں بنے گی اور جب تم مرو گے تو مینیمائز کر دی جائے گی ٹھیک ہے نا اور جوئی قیامت ہوگی حشر بپا ہوگا آپ آن کریں گے تو وہ جو منیمائز تھا وہ میکسیمائز ہو جائے گا آپ اس کو کلک کریں گے وہ اسکرین پہ آ جائے گی وہ جنت دنیا میں تم نے جنت بنا ہی نہیں ایک دوسرے کے جیبیں کاٹنے والے گنڈکپ بندے جب قیامت کو اٹھیں گے تو سارے جنت میں جناب والی وہ رویہ ان کے تبدیل ہو جائیں گے کبھی نہیں تبدیل ہوں وہ رویہ یہاں شو کراؤ ویزا شو نہ کراؤ تو پی آئی والے ٹکٹ دے دیتے ہیں وہاں پہ اس پہ مور لگواؤ یہاں سے جو ان کی جو ایجنسی ہے جو یہاں پہ ان کا آفس ہے یہاں وہ کہتے ہیں کہ اوریجنل ہم نے دیکھ لی ہے کاپی ہم نے اٹیسٹڈ کر دیٹ سال اپنے رویوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی مور لگواؤ اٹیسٹڈ کرواؤ اپنے اعمال کو ان کے ساتھ تہلی کرو لالاپ حادیش میں دیکھتے ہیں کہ لا یا جنت انام کوئی چگل خور جنت میں نہیں جائے گا کیوں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تھوڑا سا اور اس کی سزا بہت زیادہ ہے نہیں یا فلاں کام کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا حالانکہ اس کی خوشبو پانچ سو سال فائیو ہنڈریڈ لائٹ ایئرس کہ فاصلے تک جاتی ہے تو وہ بندہ اتنا دور ہوگا نا جنت سے ولاؤ صلاح و ساما اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو بات سمجھنے کی نہیں ہے بات کیا کہ تم ہو کہ نہیں ہو ہمیں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو جناب آج جاؤ حکومت دے دی جائے تو حکومت چلانے کا آیا لوگ کسی کو بھی اپنے اندر بنایا ایک جج سے بھی جا کے پوچھیں وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اسے اگر حکومت دے دی جائے تو وہ یہ چیزیں سیدھی کر دے گا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس قابل ہے مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے بارے میں اللہ اور رسول ہمارے بارے میں کیا سوچتے کہتے ہیں نگاہیں تین قسم کی ایک وہ نگاہ جس سے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. ایک وہ نگاہ جس سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور تیسری وہ نگاہ جس سے اللہ آپ کو دیکھتے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو میں نے پاکستان میں بھی جو دو جمعے پڑا ہے ہمارا موضوع تقریبا یہی تھا اسے ملتا جلتا تھا کہ یہ جو ہمارے روز کا اٹھنا بیٹھنا ہے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا معاملات لینا دینا کسی نے آپ کو دیا تو اس کو شکریہ اس کا ادا کرنا آپ نے ریڈ لائٹ دیکھی ہے تو اس پہ کھڑے ہو جانا جو قوانین ہیں ان کی پابندی کرنا ہم لوگوں نے ہم سے مراد ہم مولویوں نے کبھی اس کو اہمیت ہی کوئی نہیں دی کہ اس کا بھی کوئی سواب ہوتا ہے اگر ہم یہ بتاتے کہ بھائی صاحب اگر آپ ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہو گئے ہیں, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ نے قانون کی پابندی کی ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا یہ ٹائم ضائع نہیں ہو اس لیے کیاتی اللہ ہوتی رسولہ و امر مین کم اللہ کے اطاعت کرو اور رسول کے اطاعت کرو اور اپنے میں سے جو تمہارے سینئرز ہیں تمہارے حاکم ہیں تمہارے افسر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو اگر وہ حکم اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہے اب رائٹ ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہونا اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہیں لہذا اس کی اطاعت بھی ایسے جیسے اللہ رسول کی اطاعت کرو کبھی کسی نے بتایا تاکہ بندہ بور نہ ہو جتنی دیر بھی کھڑا رہے اسے تسلی رہے کہ مجھے ثواب ہو رہا ہے لائن میں کھڑا ہونا اور دوسرے کو چیٹ نہ کرنا کہ ذرا اگر کوئی ڈھیلا اس نے آنکھ بچائی تو آپ اس کے آگے کھڑے ہو گئے یہ اتنی بڑی غلطی ہے جیسے بغیر وضو نماز پڑھ لینا قانون ہی توڑا ہے نا آپ چیٹ ہی کیا نا کسی کو آپ کی اپنی باری ہے آپ کھڑے رہے ہیں آپ تھک رہے ہیں پتا ہے آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کو مولوی یہ بتایا کہ لائن میں اپنی باری کا انتظار کرنا یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے تمہیں اس کا ثواب مل رہا ہے تو جو بندے سلاتے تسبیح میں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے نا ایک دفعہ آدمی کھڑا ہو جاتا درمیان میں خیال آتا ہے کہ نہیں آتا یار کہاں پھنس گیا آیا کہ نہیں آیا گا سواگ دنیا سے کھڑا تو ہو جاتا ہے لیکن دوسری رقط میں پھر جواب دے دیتا ہے پھر وہ پوری کرتا کوشش کرتا کہ جلدی سے ختم ہو جائے تھک جاتا نا آدمی اسی طرح جب بندہ تھک جاتا ہے لائن میں کھڑے ہو کے تو کوشش کرتا ہے کہ کسی سے آگے ہو بھائی اس کا آپ کو اجر ملا جب پتا چلے گا اچھا اجر مل رہا تو سارا دن کھڑے رہیں گے ہم لوگ یہی لوگ آ تراوی نہیں پڑتے کیوں بڑھتے آگے کھڑے رہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فیزیکل فائدہ تو نہیں ہو رہا کہ وہ موٹے ہو رہے ہیں کھڑے ہونے سے یا صحت ہو رہی ہے ان کی نہیں اس لیے کہ مل رہا ہے جب مولوی نے بتایا کہ لائن میں اپنی باری کا انتظار کرنے کا بھی ثواب ہے تو انتظار کریں گے کہ نہیں کریں گے لیکن مولوی بتاتا نہیں مولوی ریڈ لائٹ کو ڈسکس نہیں کرتا مولوی قیو کو ڈسکس نہیں کرتا مولوی اٹھنے بیٹھنے کے رویوں کو ڈسکس نہیں کر لہذا لوگ بھی اس کو اسلام کوئی نہیں سمجھتے وہ میں دیکھتے کوئی نہیں تو دیکھ کے چلے جاتے تو ہم ہاں مولوی حضرات کو بھی یہ روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اس پہ گفتگو کرنی چاہیے لوگوں کو اس کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے کہ ہمارے روز کے رویے جو ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں اور ان کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا میرا ختنے دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا کہ بندہ مسلمان ہے بے دو جنت اس کی میں بڑی فکر ہوتی لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ وہ مومن نہیں ہے تو کون ہے جو کہے گئے یہ مومن ہے کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے جس کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ دے اور قسم بھی تین بار کھا کے کہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اب وہ اپنی نمازیں پیش کر کے اپنے روزے پیش کر کے اپنے حج پیش کر کے تو وہاں سے کوئی لے سکتا ہے سرٹیف کے اس کا اکاؤنٹ سیز کر دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہاں اس اکاؤنٹ میں نہ کوئی نماز ہوگی نہ کوئی روزہ ہوگا نہ کوئی حج ہوگا جب تک کہ اس کا اکاؤنٹ آپریشنل فنکشنل نہ ہو اور وہ کس طرح ہوگا کہ تم پڑوسی کے ساتھ جس جرم میں دیکھنا اگر کسی کا اکاؤنٹ قرض لینے کی وجہ سے سیز کیا گیا تو قرض ادا کر دے گا اکاؤنٹ جو ہے کر دوبارہ اپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا پڑوسی کو ستایا پڑوسی کو منا لو وہ نہیں یہاں تو شریکہ ہے نا اللہ کو منا لیں گے ہم اللہ کہتا ہیں نہیں اس طرح نہیں ہوگا ہوتا جب ہمارے برادری میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں نا تو بندہ پھر اپنے رشتہ دار کے پاس نہیں چاہتا گاؤں کے چیئرمین چودھری کے پاس چلا جاتا ہے اس کو پسانے کے لیے وہاں ناک کٹوا لیتا ہے کہتا ہے اس کے یہاں کٹی ہوئی ناک کٹ. کٹ ناک تب کٹے گی جب میں اس کے پاس. اپنے چچا جات کے پاس جاؤں گا یا خالہ زاد کے پاس جاؤں گا یا, یا پوپیزاد کے پاس جاؤں گا یا اپنے چچا کے پاس جاؤں گا ناک کٹ جائے گی ہاں گاؤں کا چودھری صاحب گالیاں بھی دیتا ہے دو چار اب فلاں گی وہاں نہیں کٹتی ہماری ہم ہاں یہ کہتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ اگر میں نے سلاح لی جا کے کر دے تو ناک کٹ جائے گی ہاں میں اندر ہی اندر اللہ سے مل لوں گا ساری رات نفر پڑتا رہو اسے راضی کر لوں گا نہیں. جو معاملات بندوں کے ہیں وہ بندوں کے ذریعے ڈیل ہوں گے لہذا اللہ نے کیا فرمایا ہے جو آدمی اپنے اوپر حج کو فرض کر لے تو جھگڑے لے کر میرے پاس نہ آئے پہلے آپس کے جھگڑے کلیئر کرو ہم کہتے ولاد فی الحج کا مطلب ہے کہ حج میں جھگڑا نہیں کرنا اس سے مراج ہے کہ حج میں تو جھگڑا نہیں کرنا پچھلے جھگڑے بھی لے کے ساتھ نہیں آنا ہے ولاج الحج پہلے آپس کے کلیئر کرو ایک دوسرے کو معاف کرو پھر میرے پاس آوائے اللہ جو ہمارے آپس کے تھے وہ تو ہم نے کر لیے صلح وہ تو ہمارے ختم ہو گئے اب تیرے رہتے ہیں تو مہربانی کر وہ معاف کر دے تو اللہ اپنے بھی معاف کر دیتا اور بندہ کیسے آتا ہے کمن والا دت کو ام ایسے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا اگر اللہ معاف بھی تمہیں اپنے کر دے یہاں سے جو گٹڑیاں لے کے گئے ہو تم نے حقوق مارے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ زیاتیاں کی ہوئی ہیں تو اللہ وہ جج تو نہیں ہے جیسے عدالتوں کے جج ہوتے ہیں جو نقشہ بھی وکیل سامنے کھینچ دے وہ اس پہ فیصلہ دے دیتے ہیں وہ محاقم اہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا جب جج کنفیوز ہو جائے کسی معاملے میں تو عام طور پہ وہ موقع واردات کا خود معائنہ آ کے کرتا ہے جج دورہ کرتا ہے اس گاؤں کا وہاں کا موقع کو آ کے دیکھتا ہے جج کو پتا نہ چلے کہ واردات کہاں ہوئی اور واقعہ کہاں ہوا اور وہ نقشہ کہاں کا بنا پھر وہ موقع پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جو کچھ جہاں بھی کرتے ہو ہوا محا کو مینا محکم و ماتا بصیر اور اللہ تمہاری ایک ایک بات کو دیکھ رہا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ لوگ باہر قتل کرنے کھڑے ہوئے ہیں اور اندر حضور ان کی امانتوں کی فکر میں لگے ہوں یعنی فرمایا یہ میری جان کے دشمن مجھے قتل کرنے آئے اور میں ان کے مال کی حفاظت کروں جیسا کریں گے ویسا بڑھیں گے عالی سارا سونا بیچ کے تو وہاں مدینے پیسے لے آنا ہم بزنس کریں گے وہاں یا اس کو جہاز فیس بھی لے میں لگائیں گے ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ اگر ہم نے کسی کا کچھ دینا ہے ذرا سی کھٹ پٹ ہو کے تو جاؤ ہونا اب کچھ نہیں ملے گا وہ تیرا لین دین تھا تیری اپنی ہے لیکن وہ لین دین ہے وہ کرنا ہے کلیئر حضور کو پتا تھا مانتے میرے پاس رکھو کیا تم یہیں رکو مجھے جانے کا حکم ہو گیا تم ان بدبودار لوگوں کی امانتے کے حوالے کر کے ان کی کے سپرد کر کے آنا ہے جب کلیئر ہو جائیں تو میرے پاس آ جائیں خطرے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیوں کہ مال اپنے ٹھکانے پہ لائے یہ نہیں کہا کہ نہیں اب ہرپ کر جاؤ یہ اخلاق کس کے لیے تو اصل جو اس وقت مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ نہیں ہے کہ جی پاکستان میں یا کہیں بھی جب ہم بات کرتے ہیں اسلام نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ کوئی ایسی چیز آئے گی کہ پھر ہم سب کچھ ہمارا بدلی ہو جائے گا رات کو نوٹیفکیشن آئے گا صبح ہم سب لوگ دیانت دار اور بڑے ایجوکیٹڈ اور بڑے سیولہڈ ہو جائیں گے اور پھر سب گاڑیاں ایک طرف کر کے کھڑی کیا کریں گے اور رستے میں کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا کرے گا اور رستے میں کوئی گندگی بھی نہیں پھینکے گا یہ صرف ایک سائن ہونے کی ضرورت ہے ایسا ہو سکتا ہے نہیں سکتا. رویے تیرہ سال محنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویوں کی محنت الحمد للہ اللہ جین عیلام کفوائی دیا کم ہاتھوں کو باندھ کر رکھو اور نماز روزے کا اہتمام کرتے رہو جو کوئی ستم کرتا ہے جیلوں برداشت یہ رویوں کی محنت تھی جب رویے مسلمان ہو گئے ان کو برداشت کرنا سیکھ گئے تلوار جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر آ گئی تو تلوار ان کے ہاتھ میں پکڑا دے اب نہیں او زن علی اللہ جی نے قدیب جاؤ اب اللہ تمہارے ساتھ ہم ہمارا مسئلہ یہ ہے جہاں محنت کرنے کی اس وقت ضرورت ہے ہم لوگ محنت نہیں کر رہے ہر مسجد ہر محلے میں ایک مسجد ہوتی ہے کہ نہیں ایک نہیں دو دو تین تین ہوتی لوگوں کی ناک کا مسئلہ کہ فلاں فرقے کی ہے ہماری کیوں نہیں ہے چاہے دو نمازی بیٹھے ہوئے ہوں لیکن بڑا بہترین سنگ مرمر لگا ہوا ہوتا ہے بہترین امپلیفائر ہوتا ہے اس کا سپیکر آٹھ اٹھ روکے ہوئے انہوں نے ناک کا مسئلہ بنا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے اگر ہر مسجد میں سے مولوی اپنے فرقے کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کرتے اللہ کے بندو رویوں کو مسلمان کو مسلمان ہو تو خوشبو مسلمان والے کرو اندر آم رکھے ہوں تو خوشبو خربوزے کی کیوں آ رہی ہے اندر ایمان ہے تو باہر خوشبو کیوں نہیں ہے امال رویے درست کیوں نہیں جھگڑے فساد اس طرح سے کیوں ہیں تو سوسائٹی کو جو کام کرنے کا جو کام ہے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں جس پہ کوئی قدغن نہیں ہے وہ تو یہ ہمارے وہاں کے لوگ آپ دیکھیں جاتے ہیں جیلوں میں یورپ کے لوگ مسلمان جیلوں میں جاتے ہیں اور وہ کالے لوگ جو بھی جیل میں ہوتے ہیں ان سے جا کے رابطہ کرتے اور جیل میں آدمی کے پاس سوچنے کے لیے کافی ٹائم ہوتا ہے تو ڈیر سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. وہاں سے. جیلوں میں جا کے ان کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں تو مولوی مسجد میں نہیں کر سکتا مسجد میں وہ فساد پھیلا رہے فلاں فرقے کے مولوی نے پچھلے ہفتے یہ بات کی اور اب اس کا جواب یہ ہے اور اب ہم نے حملہ کرنا اور اس کے اسپیکر بھی اتارنے اور پھر فلاں کرنا اور فلاں کرنا ہے یہ مساجد میں ہمارا کام ہے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا جو اللہ محمد کتاب والنا مولوی اس کا وارس ہے نا قائم مقام ہے نا نائب ہے نا الاما وراثت یہ نبیوں کے وارث ہے نا ممبر پہ اسی صلاحیت کی وجہ سے بیٹھتے ہیں نا اسی حیثیت میں بیٹھتے تو پھر کام وہ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو تعلیم کیوں نہیں دیتے حکمت کیوں نہیں سکھاتے تو ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے رویوں پر ایک تو یہ کہ میں نے خود تکلیف برداشت کر لینی ہے کسی کو تکلیف نہیں دینی ایک بات اور جو تکلیف آپ برداشت کریں گے وہ کہیں نوٹ کی جا رہی ہے اللہ تالا بندے کو پسند کرتا ہے اس کی پسند ناپسند وہ خوش بھی ہوتا ہے وہ مسکراتا بھی اسے غصہ بھی آتا ہے نام لے کر اللہ نے فرمایا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فلاں بندہ مجھے بہت اچھا لگتا اب جب حضور نے کہا کہ اس بندے کو بلا کے کہ اللہ نے تیرے اندر دو خسلتوں کی بڑی تعریف کی کہ یہ مجھ بندہ مجھے ان دو خسلتوں کی وجہ سے بہت اچھا لگتا ہے رو پڑکنے لگے اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لیا فرمایا اللہ نے تیرا نام لے کے گا اور ان, ان میں ایک یہ تھی کہ تحمل اس بندے کے اندر بڑا ہے کوئی آدمی بھی کچھ بھی کر دے بڑے تحمل کے ساتھ برداشت کر کے پھر سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس پہ کس قسم کا رسپانس دینا چاہیے یعنی یہ پکے ہوئے پھوڑے کی طرح نہیں کہ فوراً آپ نے اس کو کانٹا لگایا اور وہ فوراً پھٹ پڑے گا سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اس پہ مجھے کیا رسپانس دینا ہے ایک ذمہ داری اللہ نے بڑی تعریف کی بندہ بڑا مدبر اور بڑا تحمل والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کسی کی نظر میں ہم پسند اور ناپسند کیے جا رہے ہمیں فکر ہوتی ہے نا کہ جب کوئی آدمی مجھے جانتا ہو تو اس کے سامنے میرا رویہ کچھ اور ہوتا ہے کسی پتہ یہ بندہ ابوظابی میں امام مسجد ہے اور خطیب ہے لہذا اس کے سامنے مجھے کوئی ایسا رسپانس نہیں دینا چاہیے کہ وہ میرا وہ امیج خراب ہو جو وہاں ابوظہبی میں اور اگر بندہ کوئی مجھے نہیں جانتا وہاں پاکستان میں تو پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں لیکن میرا امیج محفوظ ہے ٹھیک ہے جی یہ فکر کیوں نہیں ہمیں کہ اللہ تعالی میں ہر جگہ دیکھ رہا اس کی نظروں میں ہمارا ایک امیج ہے اگر اللہ سے ہمیں محبت ہو تو پھر بندہ سوچتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے میں اس کی نظروں میں گر جاؤں میرے کسی بھی کام کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. بندہ جو اپنا بہترین اس کا جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ پہن کے جاتا ہے اس طرح سے بن کے جاتا ہے جس طریقے سے کوئی اسے کہتا کہ جی آپ اس میں اچھے لگتے جب اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتا ہے باد الرحمٰن اللہ وزا خاطم الجاہل سلام کہیں اللہ نے کہا کہ یہ جاہلوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں بیٹھ کر میرے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں یہ بات کو سمجھ نہیں رہے سمجھنا چاہتے نہیں ہیں صرف وہ فساد تھا لانا چاہتی ہوں ہیں اسلام علیکم فذکر ان نفات ذکر بات کا اثر نہ ہو تو بات کو ضائع مت کرو یہ بڑی قیمتی چیز ہے بیج جو ہوتا ہے کسان جب دیکھتا کہ بتر ہے موسم ہے تو پھر وہ جو ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے بڑی حکمت کی ایک بات نوٹ کرنے سے اپنی ڈائری میں پھل موسم دا گل ویلے دے آپ کو پتا بے موسمی پھل بھی آئے تو رنگ اور روپ وہی ہو لیکن اندر سواد وہ نہیں ہوتا جو گرمی کے آموں کا آتا ہے سردی کے آم میں وہ دیکھیے آپ نے چیز اور جب موقع وہاں آپ بات نہ کریں تو بعد میں بے شک اخبارات میں دیتے رہے اس کا اثر کوئی نہیں ہو پھل موسم کا تو گل ویلے دی ہم کسی کی نظروں میں جانچے جا رہے ہیں پسند نا پسند کا ایک گراہ بن رہا ہے ہمیں ہر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی نظروں میں اچھے ہو لیں جب اس کی نظروں میں اچھے ہو جائیں گے وہ راضی ہو جائے گا ساری راضی ہم صبر کریں گے اپنے اوپر نفس کے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے صبر کرنے کے لیے برداشت کرنے کے لیے ہر کبتیں برداشت ختم ہو گئی ذہنی مریض ہو گئے بس ذرا سا کوئی ہاتھ لگا کے ایک دفعہ دیکھے اس کے بعد جیسے وہ کل پرسو میں ابھی میں نے بات کی سرگودا گیا تھا تو وہاں مداری تماشا کر رہا تھا اس نے کتا رکھا ہوا تو کتے کو ایک بیماری ہوتی وہ اس کی دم کو لگا دیتا تھا وہ چھوٹا سا اور وہ کتا بالکل راؤنڈ میں پھرنا شروع ہو جاتا تھا اپنی دم کو کاٹنے کے چکر میں بالکل گولدار سارے بچے اکٹھے ہوئے اب یہ تمہارے شاید وہ کہتا تھا کہ پتا نہیں کون سی ایکسپریس کہہ رہا تھا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ ہمیں ایک دفعہ جیسے وہ کتا بالکل ٹھیک کھڑا ہے نارمل کتوں کی طرح بس وہ باتیں کرتے کرتے اس کی دم کو وہ سوٹی لگا دیتے کتا وہیں گھومنا شروع ہو جاتا ہمیں کیا ہو گیا ہے شکل سے بڑے مومن لگتے ہیں ہم لوگ میچور لگتے ہیں بس ذرا سا کسی کی انگلی لگانے کی دیر ہے ماں بہن کی گالیاں نکلنا شروع ہو جاتی بندہ سوتا ہے رہا یہ شکل اس بندے یہ سفید داڑی اور جناب یہ گالیاں اس کی جہاں سے پتا چلتا یہ ٹینے ایجر ہے ابھی ماشاءاللہ یہ باہر سے بوڑھا ہوا اندر سے جوان ہے ابھی. یہ کیا ہو گیا من حیث حسم ہمارا رویہ ایسا کیوں ہے صحابہ کی جب ہمارے ہم قرآن حکیمیں ہم پڑھتے ہیں مومن کی اس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ صحابہ کی تعریف کر رہا ہے اللہ وہ رویہ بتا رہا ہے کہ مومن اس قسم کے ہوتے ہیں آمنو کما آمن الناس یہ تم کیسے مومن ہو اس طرح مومن بنو جیسے یہ لوگ مومن تھے جب مومن ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ یہ ذائقہ ہوتا ہے یہ خوشبو ہوتی ہے یہ اس کا رنگ روب ہوتا ہے یہ اس کے سمپٹمس ہوتے ہیں یہ نشانی ہی ہیں اس کی اللہ نے پرانے حکیم کے اندر وہ بتائی قد فلاح مومن اللہ فیصلہ خواشہ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز تو ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن خوشبو نہیں اچھا بلا آدمی آپ دیکھیں گے شکل اس کی جناب ماشاء اللہ مصنون سے بھی کچھ زیادہ داڑھی ہوگی لیکن ہاتھ جو ہے وہ رکتا نہیں دایاں آتا کان سے واپس تو بایاں اٹھ کے ناک میں چلا جاتا ناک سے نکلتا ٹوپی سیدھی ہو رہی ٹوپی سیدھی ہو چکی ہے داڑھی کا سائز دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں کتنی بڑی ہے چھوٹی ہو گئی ہے کیا بیت باری آپ میں نے ایک ایسے صاحب بھی دیکھیں گے پوری سورہ آتا انہوں نے پال لیا پورے قیام کے اندر ان کا ہاتھ پلٹ کے واپس نہیں آیا میں جب پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہوں تو سارے لوگ میرے سامنے ہوتے بندہ بھی شکل سے بڑا مدبر لگ رہا ہے شکل بھی اس کی مصنوع لگ رہی ہے یہ کیا بیماری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو بتاتے ہیں کہ بیماری ہے آپ نے فرمایا لئی سفی کل بھی اس کے دل میں خوشبو نہیں اگر اس کے دل میں خوشبو ہوتا تو اس کے جوارح جو ہیں ان میں بھی خوشبو ہوتا اس کا بکسا ٹھیک نہیں ہے بندے کیوں نہیں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہاتھ اور اس پہ تو بڑی سخت ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی کا ہاتھ یا تو یہ کہ کوئی مجبوری اس میں کہا گیا کہ جی ایک روکن کے اندر آپ ایک انگلی سے کھجا لیں اگر, اگر کسی آدمی نے تین بار اس طرح سے کر لیا تو اس کے بعد اس کا وہ رکن فاسد ہو جاتا نماز ختم ہو جاتی امام شافی کہتے ہیں بیات وقت اگر کسی نے تین انگلیاں استعمال کر لیں ختم ہو گیا امام ہمیں کس مولوی کیوں نہیں بتاتا کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے رکھو کس طریقے سے کرنا چاہیے یعنی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہے تو اپنی مرضی کے پڑھ کے چلے جاؤ اسی طریقے سے قدف لال محمد صلاحتم خاشین معرضون لغو کام کوئی نہیں کر تو یہ کیا کہا کیا جا رہا ہے ثواب لینے کے لیے اتنا ثواب ہو گیا ہم کو مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم ایسے بنتے کیوں نہیں خوشو آنا چاہیے لفظ سے پرہیز کرنا چاہیے بلا جنا زکات فائلون زکات کو ادا یہ ساری وہ چیزیں جیسے کوئی آدمی ٹینڈر دیتا تو اس میں بتاتا ہے کہ جناب وہ حضرات رجوع کریں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس اور عربی جانتے ہوں اور یہ ان کی جو ہے وہ ایجوکیشنل ان کی کوالیفیکیشن اتنی ہونی چاہیے اور فلاں فلاں چیزیں اب ایک بندے کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے اور اپلیکیشن دائر کر دے تو وہ بندے کا اس نے ٹائم ضائع اٹھا کے باہر پھینکے اللہ کہتا ہے جنت کے جو امیدوار ہیں جنت میں کیسے لوگ جائیں گے یہ لوگ جائیں گے کوالیفائی کرو محنت کرو تم نے جنتی دنیا میں بننا ہے تو آخرت میں جنت ملنی ہے قبر میں جیسے جاؤ گے حشر میں ایسے ہی اٹھو گے ہم سمجھتے ہیں کہ قبر میں کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے ہماری جناب تو قیامت کے دن ہمیں مومن اٹھائے گا ایسا نہیں جیسے تم دنیا میں اپنا پیپر اگلے کے حوالے کرو گے وہ پیپر سیل کر کے تمہارے گردن میں ڈال دیا جائے اٹھو گے قیامت کے دن وہی پروگرام جو ہے اس کو میکسیمائز کر دیا حساب کتاب اور کس چیز کا ہوں تو بسم اللہ کر کے اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں یا ایمان والو تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے کتنا آسان ٹارگیٹ ہے دوسروں کو مسلمان کرنے کے لیے کینیا جاتے ہو ساؤتھ افریقہ جاتے ہو فلاں جگہ جاتے ہو اپنے آپ کو تو تم گھر میں ٹھیک نہیں کر سکتے یہی بات بلے شاہ نے کہی ہے نا بلے شاہ آسمانی اٹھ دے پڑنے پر جڑا گھر بیٹھے انہوں پڑے ہی نہیں گھر بیٹھے اس کو کیوں نہیں پکڑتے تھا. جا جہاں اندر میں من سیتا ہے کدی اپنے اندر تو بڑھے ہی نہیں اپنے اندر خود دیکھو کیا کیا کچرا اٹھا کے باہر پھینگو اپنے کچرے سے تم خود ہو اپنا پاس وڈ تمہارے پاس ہے اپنی ای میل تم خود پڑھ سکتے ہو دیکھو نا اندر کیا کیا ہے پڑھ پڑ عالم فاضل ہیں کبھی اپنے آپ نڑے ہی نہیں اس کو کون پڑھے گا میں نے گال خلیل خلیج کا ایک کال پڑھا تھا کہ انسان ایک کتاب ہے صاف کتاب ہوتی ہے اس کے اور پھر وہ لکھنا شروع کرتا ہے جب پیدا ہوتا ہے نا انسان تو صاف شفاف ہوتا ہے پھر وہ اپنی زندگی خود لکھنا شروع کرتا ہے روز کا ایک پیج پلٹتا ہے یہ دن اور رات پیج اس میں ہم لکھتے ہیں اپنی زندگی خود اچھی یا بری اپنے بارے میں ہم خود لکھتے ہیں ایک تو ہوتا نا کہ مر جانے کے بعد کوئی کہتا ہے خاموش مجاہد فلاں کیسا تھا فلاں کیسا تھا تو اپنے بات اس میں وہ کلابے بھی ملا دیتے اس لیے کہ خوبیاں ساری لکھنی ہوتی ہیں تو بندہ مر جاتا ہے بندہ کہتا ہے یا خدا ایسا بندہ بھی ہماری قوم میں تھا اور جب تک زندہ تھا تم لوگوں نے بتایا کیوں جو بھی سیاسی لیڈر مل جاتا ہے دوسرے دن کے اخبارات چلیں تو پڑھیں آپ تو پتا چلتا ہے یار ہم تو بہت بڑی نعمت سے معلوم ہوگا ہم تو فراڈی سمجھتے رہے آپ پتا چلا کہ یہ تو اتنے یتیموں کو بھی پار رہا تھا اور یہ بھی کر رہا تھا اور اتنا صبر والا تھا اور فلاں تھا اور اب یہ کبھی پور نہیں ہوگا ہر بندہ اپنی کتاب خود لکھ رہا ہے اپنے بارے میں تو کوئی کلاب ملاد ہو نا خود جو لکھ رہے ہو میں اپنے بارے میں جو آٹو گرافی میں یہ کہوں کہ جی بڑا چور بڑا فراڈ دو نمبر نہیں اب پاکستان میں چھ نمبر کی دوائیاں بھی ہیں پہلے دو نمبر تھا میں ایک دوا لینے کا تو انہوں نے بتایا کہ صاحب یہ انجیکشن چھ نمبر ہے میں نے کہا یہ چھ نمبر کیا کہنا کہ اب دوائیوں کے باقاعدہ نمبر ہیں اور یہ جو کمپنی یہ چھ نمبر پہ آتی یعنی اس کی دوا جو ہے وہ نمبر کی خراب دو ورنہ دو والی پھر بھی غنیمت ہے میں اپنے بارے میں یہ لکھوں کہ میں چھ نمبر بعد والے جو فاتحہ پڑھنے والے وہ جب بیٹھے کہ جی بڑا نیک بندہ تھا جی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھنی ہے جو میں نے خود لکھ کے آٹو بائیوگرافی اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے تو ہم روزانہ اپنی کتاب خود لکھ رہے ہیں تو اپنے بارے میں کیوں نہیں لکھتے کہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے بڑا سولہ بندہ ہے کوئی چیز دے تو شکریہ کہیں جانا ہو تو جناب علی ایکسکیوز می کر کے جاتا ہے کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے اس سے تو فوراً معافی مانگتا ہے یہ ساری صفات جو آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگوں میں ہو جائیں ہم یہی چاہتے ہیں اسلام آئے اور سارے لوگ ایسے ہو جائیں تو پہلے میں خود ایسا کیوں نہ ہو جاؤں یہ کتاب لکھی جا رہی ہے بسم اللہ کر کے اس کو شروع کر دیں اور یہ مت سمجھیں کہ آپ کی کسی کو پرواہ نہیں آپ بڑی اہم چیز آپ کسی کی نظروں میں ہیں آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے آپ کی اچھی عادتوں سے وہ خوش ہوتا ہے وہ فخر کرتا ہے اسی لیے ہم سے یہ کہا گیا کہ جنات سے مدد نہیں لینی ہاں حضور صلی اللہ علام جو ہے وہ پیٹ پہ پتھر باندھے جناب سے روٹی نہیں منگوائی اس لیے کہ یہ تو اگر ان سے کام کروانا تھا تو تمہیں پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تمہیں تو پیدا اس لیے کیا تھا کہ بڑے فخر سے اللہ نے کہا تھا کہ جو یہ کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا لہذا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو تیرہ سے وہ کام لیا تو اللہ فخر کرتا ہے دیکھو میں نے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا صاف ستھرا رکھنا شروع کرتے ہیں. عام طور پہ یہاں لوگ خیال نہیں نہ رکھتے اپنا زیادہ تر پاکستان میں جا کے وہ سوٹ بوٹے ڈو کے رہتے ہیں. شریکہ ہے نا وہاں پہ تو وہاں پہ ہمیں بڑا خیال ہوتا ہے کہ کپڑے میلے نہیں ہونے چاہیے روز کا ایک سوٹ بدلی ہونا چاہیے روزانہ ایک پالش ہونی یہاں ایک نا... پاؤں میں ایک رنگ کی جوتی ہو دوسرے میں دوسرے رنگ کی جوتی ہو تو کیا بات کون سا شریک دیکھ رہے ہیں ہم تو وہاں تو ہم ہاں نے ہمیں شریکوں نے قیامت کے دن دیکھنا ہے. لہذا ہمیں با اللہ نے کہا دیکھو یہ دنیا کے اندر جو درجات ہیں قیامت میں بھی والا تو اکبر و درجات ہیں وہ اکبر و تفضیل وہاں بھی الگ الگ مکان ہوں گے الگ الگ فضیلتیں ہوں گی الگ الگ تمہارے گریڈس ہوں گے تو تم محنت کیوں نہیں کرتے کہ تمہارے شریک جب قیامت میں دیکھیں تو کوئی بڑا چھپار و استم نکلا ہے ہم تو کو مجھے سمجھتے اس کی بڑی پراپرٹی ہے یہی سرپرائز ہم دینا چاہتے ہیں نا پاکستان والوں تو یہ آپ اپنے بارے میں ابھی سے تیاری شروع کر ٹارگیٹ اپنی ذات کو لے لیں اپنے رویے کی خود نگرانی اور یہ آہستہ آستہ ہوگا کیونکہ ہمیں آدت ہوگی فورن ریئیکٹ کرنے کی تو یہ آہستہ آستہ ہم محنت کریں گے ایک بندہ حضور نے کیا فرمایا کہ اگر تم ایک مومن کو سدھار لو تو سو کافروں کو مسلمان کرنے سے زیادہ بہتر کیونکہ سیمپل ٹھیک ہو جاتا نا مومن ایک سیمپل ہے کہ ایسے بنو جب سیمپل خراب ہوگا تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جیسے مسلمان بنو تو ایک سیمپل کو ٹھیک کر لینا ایک مومن کو ٹھیک کر لینا بگڑے ہوئے کو سو کافروں کو مسلمان کرنے سے زیادہ بہتر اب ہم میں سے ہر کو یہ دیکھتا کہ کس مومن کو میں ٹھیک کروں پتہ چلو سارا معاشرہ بگڑا ہوا میں کس کس کو ٹھیک کروں میں کدھر جاؤں وہ بھائی صاحب تم اپنے آپ کو لے لو بس ایک مومن ٹھیک کر دو المنف ہو سک اے ایمان والو تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ بسم اللہ کرو اب سے شروع کر سکتے واخرہ